انشهد اننا سيدنا ونبينا ومولانا محمدن عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى 7 700 ضعف السّمف انََََََََََََََََََََََََََََََ و ان اجزی او اوکم قال صلی اللہ عليه وسلم فی حدیثی میرے محترم بزرگوں بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور تراوی میں پابندی سے شریک ہو رہے ہیں یہ اس امت کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا قیمتی مہینہ عنایت فرمایا ہے اللہ کے لیے اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ اللہ کا شیوا اس کی سنت اور اس کا طریقہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بہانے سے معاف فرماتا ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑھاتا ہے دس گنا ستر گنا سات سو گنا اور اس سے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اسے بڑھا سکتا ہے چونکہ کہ اجر و ثواب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو اجر و ثواب دینے سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اللہ رب العزت نے یہ مہینہ اس امت کو اس لیے عطا فرمایا کہ اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے گیارہ مہینے جو کوتاہیاں اس کے عمل میں رہ گئی ہوں جو اللہ کی عبادت میں اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنے میں جو اس سے غلطیاں ہوئی ہوں اس سے بھول چوک ہوئی ہو اور کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کی تلافی کی کوشش کرے اپنے آپ کو پھر سے تیار کرے ایک موسم بہار ہے ایک سپرنگ سیزن ہے مسلمانوں کی زندگی کے لیے ایک اسلامی زندگی کے لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی وہ حقیقت ہے کہ اگر اسے نہیں سمجھا گیا تو پھر رمضان عام دنوں کی طرح گزر جاتا ہے رمضان ایک رسمی مہینہ بن کر رہ جاتا ہے لیکن اگر حقیقت کو سمجھ لیا گیا اور یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ مہینہ ہمیں کیوں دیا گیا ہے تو ہم اس مقصد کو پانے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایزین امن کتبہ کتب علیکم الصیام کما کتب الذینہ من قبل کم لا تتقون تدن معدودات کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور روزوں کا مقصد یہ بتایا گیا لا تتقون تاکہ تم تقوے والے بنو تم اپنے اعمال میں اپنی عبادتوں میں اپنے اخلاق میں اپنے معاملات میں ہر جگہ یہ دیکھو کہ تم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس میں اللہ کا جو حکم ہے تم اس کا لحاظ رکھنے والے ہو یا نہیں ہو یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو اور یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں بہت تھوڑے سے دن ہیں پھر آگے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ پھر رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تو دو باتیں تو ایسی ہیں جن کا خود قرآن کریم نے واضح طور پہ ذکر فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے اور قرآن کا اس مہینے سے خصوصی تعلق ہے چونکہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا روزے کا مقصد تقویٰ بتایا گیا اور تقویٰ کی جو اہمیت ہے اور تقوے کا سمرا اور نتیجہ اس کا پھل ہے وہ صورۂ طلاق میں فرمایا گیا کہ وہ میت تقلّہ یج اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کا لحاظ رکھتا ہے ہر کام میں یہ غور کر لیتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی چیز تو نہیں ہے اللہ کا حکم اس میں پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس بات کا جو شخص لحاظ رکھتا ہے یہ جان مخرجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے دشواریوں سے نکلنے کے راستے نکال دیتے ہیں وہ یرک ہوں منحص ال اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے سوچ بھی نہیں سکتا اس کا دھیان بھی نہیں جا سکتا ہے وہ جہاں پیسہ انویسٹ کرتا ہے وہ جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے وہاں سے اسے پیسوں کی امید ہوتی ہے لیکن اس کے پیسے وہاں ڈوب جاتے ہیں اور پیسے وہاں سے اسے مل جاتے ہیں کہ جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا, جس کو اس نے بہت چھوٹا سا کاروبار سمجھا تھا جس کو بہت معمولی سی چیز سمجھی تھی یا اس کے لیے اس نے بہت کوشش نہیں کی تھی لیکن اللہ رب العزت اس بات کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ میرا لحاظ کرتا ہے جب دنیا اور آخرت کے تقاضے ٹکرا جاتے ہیں تو وہ دنیا کے تقاضوں کو نیچے دبا دیتا ہے نفس کے تقاضوں کو نیچے دبا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس وقت اللہ کے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا حکم کیا ہے اس کو جاننے اور ماننے کی ضرورت ہے اور تھوڑی دیر کے لیے جو اسے دشواری ہوتی ہے تکلیف سہنا پڑتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی چیز گوا دی ہے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا ہے لیکن کچھ دنوں بعد معلوم ہوتا ہے ان نمال وسریسرن کہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں جہاں مشقت ہوتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تاریخ رات کبھی ڈھلنے والی نہیں ہے اب اجالا آنے والا نہیں ہے سورج پتہ نہیں کب نکلے گا صبح کب ہوگی ایسی پریشانیاں ایسی مصیبتیں ایسے امراض اور بیماریاں اور ایسی ایسے نقصانات زندگی میں لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسی خوبیوں سے نوازا ہے اور ایک بہت بڑی دولت بھول جانے کی دی ہے کہ تھوڑی سی آسانی آ جاتی ہے پھر نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھ اگر اللہ رب العزت انسان کو بھول جانے کی نعمت نہ دیتا اگر انسان کو نئی حالت پہ شکر کے جذبے سے جذبے سے مالا مال نہ کرتا اسے یہ توفیق نہ دیتا تو انسان ہمیشہ کڑھتا رہتا اور اسی لیے ایسے شخص کو ناپسند کیا گیا ہے جو ہمیشہ ماضی پر روتا رہے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا می میرے ساتھ اتنا نقصان ہو گیا ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا ایک آپٹمسٹ شخص وہ ہوتا ہے ایک امید شخص وہ ہوتا ہے جو حال کی تعمیر کرتا ہے اس کو جو یہ وقت ملا ہوا ہے اس کی تعمیر کرتا ہے کل کو یہ ماضی بن جائے گا اور جب انسان حال کی تعمیر کرتا چلا جاتا ہے تو ہر آنے والا دن اس کے لیے حال ہوتا ہے اس کا فیوچر بھی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کا پریزنٹ بھی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کا پاسٹ بھی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن جو لوگ اپنے ماضی پر روتے ہیں اور ہمیشہ افسوس کرتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی خیر کا کام نہیں کرتے اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کا کام نہیں کرتے جب اسلامی کاموں کی بات کی جائے جب شرعی اور دینی کاموں کی بات کی جائے تو یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جو ماضی میں جو باتیں ہوئی ہیں ان پر صرف افسوس سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس پہ توبہ نسوح کی ضرورت پڑے گی سچی توبہ کی ضرورت پورے خلوص دل کے ساتھ کہ اللہ آپ ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں آپ کے عہد پہ آپ سے جو میں نے وعدہ لیا تھا اور آپ نے جو مجھ سے وعدہ لیا تھا اپنی صلاحیت کے مطابق میں اس راستے پر قائم ہوں اللہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں غلطیوں کے ساتھ آپ نے مجھے جوڑ دیا ہے لیکن مجھے توفیق دیجیے کہ میں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا سیکھوں اعتراف کرنا سیکھوں بندوں کے حقوق میں غلطی ہو جائے ان سے معافی مانگنے کے ہمارے اندر جذبہ ہو بندے ہمارے اوپر احسان کریں ان کا شکریہ ادا کرنے کا جذبہ ہو اور آپ کے حق میں اگر کوتاہی اور غلطی ہو جائے تو اللہ اگر آپ معاف نہ کریں تو کوئی معاف نہیں کر سک اس بات کا دھیان یہ جذبہ ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو ہماری دوسری عبادتوں کو بہت زیادہ معنی خیز بنا دیتا ہے اس کے اندر معنویت پیدا ہو جاتی ہے اس کا کوئی مطلب رہتا ہے ورنہ اگر رسمی طور پر رمضان شروع ہو رہا ہے شابان کے جب آخری دن آنے لگتے ہیں آخری تاریخیں آنے لگتی ہیں تو ہم کیلنڈر اٹھا کر دیکھتے ہیں یا کسی سے پوچھتے ہیں کہ اب رمضان کو کتنے دن رہ گئے ہیں یا بعض حلیم بیچنے والوں کا احسان ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ اب کتنے دن باقی تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اتنے دن باقی رہ گئے ہیں اور اس کے مطابق اب جو ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں وہ یہ کہ افطار کا کیا کیا جائے گا اس بار ہمارا مینو کیا ہوگا رمضان کا سہری کا مینو کیا ہوگا اور رات میں کھانے کیا کھائیں گے اور دوسری جو تیاریاں ہوتی ہیں اور ابھی سے عید کی شاپنگ کیا ہوگی یہ ساری باتیں یہ اچھی بات ہے کہ رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ کر لی جائے لیکن ہم جو اپنا شیڈول تیار کرتے ہیں ہم جو پلان کرتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں جو سوالات رمضان کی خبر سنتے ہی آتی ہے وہ سب سے پہلے یہی چیزیں آتی ہیں اپنے دسترخوان کے بارے میں اپنے پہننے اوڑھنے کے بارے میں اور جو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے مثلا پچھلے سال چھوٹے تھے اب اور بڑے ہو گئے ان کے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں ان کے کپڑے اور اچھے ہونے چاہئیں ان کے لیے اور اضامات ہونے چاہیے بالکل ایک ایسی ذہنیت جو خالص مادی ذہنیت اس دنیا کی زندگی نے یہ ذہن پیدا کیا اور یہ مادی ذہنیت ایک ایسی ذہنیت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ میں دین پہ قائم ہوں لگتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں لیکن یہ چیز انسان کو اللہ کے راستے سے بہت دور لے جاتی ہم تھوڑے سے عمل کو بہت سمجھ لیتے ہیں تھوڑی سی نماز کسی طرح پڑھ لی اور جو نماز ہم برسوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی سے کام چلا رہے ہیں وہی تین بار سبحان عرب العظیم اور وہ بھی بہت تیزی سے سبحان رب العلیٰ اسی طرح سے اسی طرح تحیات اس میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے قرآت جو ہماری چلی آ رہی ہے بچپن سے اسی طرح چلی آ رہی ہے رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے آ رہا ہے اور جا رہا ہے ہم, ہم, ہم اپنے حافظ صاحب کو سن رہے ہیں اگر خراب پڑھ رہے ہیں تو تنقید کر رہے ہیں اور اچھا پڑھ رہے ہیں تو تعریف کر رہے ہیں اور اس سے آگے ہم اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے قرآن مجید کو سدھارنے کی کوشش کریں تجوید کی رعایت کرنا سیکھیں جو کلام اللہ نے اس مہینے میں نازل کیا اس مہینے کو ہم اس کے لیے فارغ کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں زبانی تلاوت کریں پورے سال کو پھر تفسیر کے لیے فارغ کریں کہ سال بھر میں میں کوئی ایک قرآن مجید کا ٹرانسلیشن اور اس کی جو کمنٹری ہے وہ پڑھوں گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھ کر اسے پڑھوں گا اور جو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی اسے سمجھوں گا اگر یہ فیصلے اس طرح کے ہماری زندگی میں نہیں ہوتے تو گویا رمضان کا مہینہ بھی ہماری زندگی میں ایک رسم کی طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تقوا اختیار کرو اس لیے میں نے تمہیں یہ روزہ عنایت فرمایا ہے اور یہ روزے کا موقع عنایت کیا ہے لیکن اگر اس تقوی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں جو طریقہ تھا ہمارا پچھلے رمضان میں یا جو طریقہ ہم دیکھتے آئے اپنے بڑوں سے اور اپنے نوجوانوں میں جو پایا اسی طرح ہم زندگی گزارتے رہے اور تھوڑے بہت اعمال کو کافی سمجھتے رہے رمضان بہت سنجیدگی کا مہینہ ہے رمضان وقت کی حفاظت کا مہینہ ہے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بالکل باندھ لیں جیسے دوسروں نے ہمیں نہیں باندھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری آزادی دی ہے لیکن ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے جڑ جائیں اپنا وقت فارغ رکھیں زیادہ سے زیادہ ہم ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں اپنا وقت زائے کرنے لگتے ہیں دنیا کے کاروبار اور حالات میں ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ایسے ایسی مجلسیں قائم کرتے ہیں کہ جہاں افطار پارٹی کے نام پر جمع ہوتے ہیں لیکن اس افطار پارٹی میں یہ نام ہی اتنا غلط ہے کہ جس سے عبادت کا تصور نہیں نکلتا ہے افطار پارٹی سے عبادت کا تصور نہیں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ افطار کرایا جائے ایسے شخص کو جس کے پاس نہ ہو یا ہدیے تحفے میں اپنے بھائی بندوں کو دیا جائے عام لوگوں کو بھی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بلایا جائے لیکن جشن منایا جائے اور عبادت کے تصور سے اپنے کو نکال لیا جائے اور ہال بک کیے جائیں اور اس میں غفلت کی جائے اور مسجدوں سے دور رہ کر نماز پڑھی جائے یہ ایک ایسے اعمال ہیں جو رسم کے علاوہ کچھ نہیں جب ہمارے برادران وطن نے جب یہ دیکھا کہ اسی طرح مسلمان رمضان گزارتے ہیں تو کوکا کولا نے بھی اپنا ایڈ دے دیا کہ حلیم کے ساتھ کھایا جائے تو اس کا الگ مزہ ہے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی ہمیں اپنے افطار پارٹی میں دعوت دی تو ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ وقت تھا کہ ہم ان بھائیوں کو اپنے افطار پر بلا لیتے ہم ان کو بتاتے کہ یہ کتنا پاکیزہ موسم ہے اور روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور شب برات تھی اسی رات میں چند مسلمان بھائی تھے نوجوان اور کچھ ہمارے برادران وطن ہندو بھائی تھے تو ہمارے مسلمان بعض بھائیوں نے کہا جنہوں نے مغرب کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی ٹرین میں عشا کی بھی نہیں پڑھی اور ان بھائیوں سے کہا کہ آج لائٹ جلی رہنے دیجیے ہمارے جاگنے کی رات ہے آج ہمارے جاگنے کی رات ہے اور بیٹھ کر رات بھر وہ گیم کھیلتے رہے انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ جاگنے کی رات تو ہمارے ہندو بھائیوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ عالم ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ جاگنے کی رات کیا ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے تو ہم نے کہا جاگنے کی رات کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارے یہاں عبادت ہے کہ اس رات میں تلاوت کی جائے نماز پڑھی جائے اور وہ بھی فرض کو ادا کرنے کے بعد ہمت ہو تو ہمارے یہاں پانچ نمازیں ہوتی ہیں اگر اس کو ادا کر لیا تو اگر اس کو نہیں ادا کر پا رہے ہیں اور رات بھر نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس نے کہا ہم ہم سمجھ رہے تھے کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوگی ورنہ مسلمان کوئی ایسا کام کرے جس کا مقصد نہیں ہے کم سے کم ہم لوگوں کو تو نہیں سمجھ میں آتا خود اس شخص نے کہا کہ ہم لوگ تو کرتے ہیں ہمارے تہوار ہمارے فیسٹیول ایسے ہیں جن کا خود ہمیں کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا لیکن مسلمان ایسا کوئی کام کرے جس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہو مقصد نہ ہو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہم تو مسلمانوں سے سیکھتے ہیں تو اس کو سن کر تشفی ہوئی اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں سے الگ سے کہا کہ بھائی آپ اسلام کو بدنام مت کیجئے آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے لیکن اسلام کا غلط تصور مت پیش کیجئے اس لیے کہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بری تصویر ان کی ایسی پیش کی گئی ہے کہ آج برے انداز سے دیکھا جا رہا ہے غلط طور پہ اسلام کے پیغام کو سمجھا جا رہا ہے ہمارے عمل سے کوئی ایسا پیغام نہیں جانا چاہیے رمضان روزے کا مہینہ ہے اور روزے کا مقصد تقوی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے آخیر دنوں میں مسلمانوں سے صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس خطاب میں اس تقریر میں جو باتیں بیان فرمائی تھیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اے تم پر ایک بہت ہی عظیم مہینہ سایہ کر رہا ہے ایک, بہتی عظمت والا مہینہ ہے ایک ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات آئے گی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اے مسلمانوں تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے جا رہا ہے کہ جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے تمہارے درمیان مواسات کا مہینہ آ رہا ہے ہمدردی کا مہینہ آ رہا ہے دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھنے کا مہینہ آ رہا ہے بھوک کیا ہوتی ہے اور دنیا میں جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ان کو کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے تم روزے رکھ کر اس کا تھوڑا سا اندازہ کرو کہ بھوک کیسی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جس کے پاس کھانے اور پینے کو نہیں ہے وہ کتنے کرب اور خطرناک مصیبت میں مبتلا ہے تم اس کے کام آنا سیکھو یہ مواسات کا مہینہ ہے تم اس سے درس لو جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے وہ فرض کے برابر وہ کوئی نفلی نیک کام کرتا ہے فرض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے جو فریضہ ادا کرتا ہے وہ ستر فریضے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے آخری اشرہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان فرمائے اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمائیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرا رہا ہے اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص روزے دار کو بھر پیٹ افطار کرائے بلکہ اگر اسے دودھ بھی پلا دے لسی بھی پلا دے اسے کھجور بھی کھلا دے ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے اصل مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے افطار کی فکر کی جائے اور اس بات کو سوچا جائے کہ جس طرح میرے دسترخوان پر قسم قسم کے سامان ہیں ہمارے ہمارا جو پڑوسی ہے آج اس کے گھر میں افطار میں کیا ہے نہیں معلوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری گزر رہی ہے سب کی گزر رہی ہوگی ہم فرض کر لیتے ہیں بھئی ٹھیک ہی ہوگا دیکھتے ہیں ان کے سب کچھ ٹھیک چلتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم تلاش میں رہیں ہم جستجو کریں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہیں لاسعل النا سے الحافہ جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے جو سائل اور فقیر ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں اور ہم ان کو دے دیتے ہیں لیکن جو لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے سحری کا ان کے افطار کا صحیح سامان نہیں ہوتا اور ایسے ایسے بھی بعض علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں مسلمان فسادات میں مبتلا ہوتے ہیں جہاں پر طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں گو کہ ہم سے دور ہوں ان کے لیے ہم سوچیں کہ کیسے ہم ان کے ان کے لیے افطار اور سحری کا سامان کر سکیں ان تک پہنچا سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو محبت سکھائی اس امت کو درد بانٹنا سکھایا دوسروں کا غم قبول کرنا اور اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا یہ اصل اس اس اسلام کی پہچان ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے ورنہ کیا تھا رمضان میں روزے رکھ لیے جائیں تراوی پڑھ لی جائے اللہ کی عبادت کر لی جائے یہ کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی بندوں کے حقوق سے جوڑ دیا ہے اور جب بتا دیا ہے کہ ستر فرض کے برابر ہے تو عام طور سے لوگ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالتے ہیں اور اس کا تعلق بھی خالص بندوں کے حقوق سے عمرے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اس کی فضیلت بڑھا دی آپ نے فرمایا کہ عمرہ اگر کوئی کرے تعدل و حجتاً تو ایک حج کے برابر حج اکبر کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے حج اکبر کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ جمعے کے دن حج پڑ جائے بلکہ حج اکبر کے معنی حج اور حج اصغر کے معنی عمرہ جو چھوٹا حج ہے وہ عمرہ ہے اور بڑا حج حج ہے جو ذیلیجے کے مہینے میں ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عمرے کی فضیلت کو بھی بڑھا کر بیان فرمایا اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں ایسی بیان فرمائیں کہ ہم اگر اپنے روزوں کا اپنی تراویح کا جائزہ لیتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا ہم لوگوں کا اور کس طرح کے روزے ہم رکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملم مل ید کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے فلئی صلی حاجت ان عں دد آپ شراب ہو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ جھوٹ میں اور جھوٹی باتوں پر عمل میں غیبت میں بدنگاہی میں بدگمانی میں دوسروں سے حسد میں کینے میں بغض میں دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے میں دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں ان عبادتوں رمضان کے روزوں اور تراوی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت گویا فرماتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی روزہ تو اس پر فرض تھا اس نے روزہ رکھا اور مسئلے کے اعتبار سے اس کا روزہ ہو گیا لیکن اللہ کے نزدیک اس کے لیے یہ روزہ ڈھال نہیں بن سکا روزہ کو کہا گیا روزہ ڈھال ہوتا ہے کہ ہر برائی سے روک دیتا ہے جیسے ہتھیار سے بچنے کے لیے دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ہم ڈھال کا استعمال کرتے ہیں ویسے شیطان کے مکرو فریب سے بچنے کے لیے شیطان کو اس میں بند کر دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب سے قریب کر لیتا ہے کہ اب جاؤ سجدے میں اب عبادت کرو اب دعائیں کرو مجھ سے مانگو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارو حیرت انگیز طور پہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت تیزی سے ہم مسجد میں رمضان میں بھی اسی طرح آتے ہیں کسی طرح فرض نماز پڑھتے ہیں اور سنت ادا کرتے ہیں اور بہت تیزی سے پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں ہمیں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم فجر میں سہری سے فارغ ہو کر فورن مسجد پہنچیں زیادہ وقت مسجد میں گزاریں فجر کے بعد سونے کا تقاضا ہوتا ہے اس لیے اس وقت آرام کر لیں لیکن اس کے بعد بھی اٹھ کر پھر اشراق اور چاشت کا اہتمام کریں ہم پھر اس وقت سے تلاوت کا اہتمام کریں جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کریں زہر میں ہم جلدی پہنچیں آزان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور نماز کے بعد تھوڑا رکھ کر مسجد سے جائیں ذکر کریں تلاوت کریں اس کے بعد جائیں پانچوں نمازوں میں مسجد جلد آنے کی کوشش کریں اور دیر میں مسجد سے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کریں استغفار کر سکیں توبہ کر سکیں درود پڑ سکیں جو ہماری بڑی بڑی ضرورتیں ہیں وہ اللہ سے مانگ سکیں اللہ رب العزت نے کھول دیا ہے یا ب اے خیر کے چاہنے والے آ جاؤ ویا باغ یا شر اکثر اے برائی کرنے والے اور برائی کے طالب اب رک جاؤ کم سے کم رمضان میں تو رک جاؤ اب اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لو میلا مت کرو اپنے ہاتھوں کو اور اپنے دل کو تذکیہ کرو اپنے دل کو مانجھو صاف کرو تمہارا دل وہ برتن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی مغفرتیں وہاں اترتی ہیں اور دل تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے القلب و بین و عصب الرحمان دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اسی لیے دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مقلب القلوب صب بتقلب اعلیٰ دینک اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجیے و یا مصعف القلوب شرفقلب علی طاعتک اے دلوں کو پھیرنے والے اپنی اطاعت اور فرما برداری پر میرے دل کو پھیر دیجئے اس طرف لگا دیجئے اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث سے ہے کہ ابن آدم کے ہر کام کا ثواب دس گنا ہوتا ہے ہر نیک کام کا ثواب اور 10 گنے سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے فانہو لی وانا اذبیہ وہ میرے لیے اور میں اس کا خصوصی بدلہ دوں گا روزہ انسان کو کوئی طاقت نہیں رکھوا سکتی ہے اگر کوئی حکومت قانون بنا دے کہ روزہ رکھوانا ہے کوئی شخص دو دن یا ایک دن بھی کہے کہ آج کوئی بھی کھانا پینا کسی کے لیے بھی درست نہیں اج سب کو روزہ رکھنا ہے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کو روزہ رکھوا لے اب شاید کیمرے سے یہ مدد لی جا سکے کہ ہر جگہ کیمرہ لگا دیا جائے اور کسی کو قید کر دیا جائے کہیں تو ڈر سے وہ رکھ لے ورنہ سینکڑوں طریقے ہیں پلک جھپکی اور وہ دوسرے طریقے پر عمل کر لے گا اپنا کھانا پینا کر لے گا یہ صرف اللہ سے محبت اللہ کا ڈر اللہ سے تقوا اللہ کی خشیت اللہ سے بندوں کا وہ تعلق ہے وہ دیان ہے وہ اللہ ملک الملک اور قہار ہے وہ رحمٰن الرحیم اور رب الناس ملک الناس الہ الناس ہے جس کی طاقت ہے کہ اس نے مسلمانوں کو روزے کی توفیق دی ہے اور انسان اتنا لحاظ رکھتا ہے ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھوں کو لگاتا ہے وضو کرتا ہے دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا لے لے لیکن کبھی بھی تبعی خواہش نہیں ہوتی فطری طور پہ دل میں یہ بات آتی ہے لیکن ایمان کہتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی تمہارے لیے افطار کے وقت لس فرحطان فرحت العندار و فرحت العند القاء رحمان روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک رحمان سے ملاقات کے وقت خوشی سچی خوشی وہی ہوتی ہے کہ جو رزلٹ کے آنے کے بعد ہو جو نتیجہ نکلنے کے بعد ہو جو شخص شروع میں ہی خوشی چاہتا ہے فوری طور پر اپنے اعمال کا بدلہ چاہتا ہے فورن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس کا رزلٹ مل جائے اس کی خوشی بہت دن باقی نہیں رہتی اس کے کام میں قوت نہیں رہتی وہ خوشی جو انتظار کے بعد ملے صبر کے بعد ملے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگانے کے بعد ملے اسی لیے قیامت کے دن ایمان والے ہنس رہے ہوں گے اور دنیا میں ایمان والوں پر دوسرے ہستے ہیں فلی الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ کہ آج وہ دن ہے کہ ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے اور مزے سے جنت کی زندگی میں ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کو روزوں کی توفیق سے نوازے تراوی کی توفیق سے نوازے تہجد عطا فرمائے روزوں میں اور تراوی میں اور دوسری عبادتوں میں اخلاص نصیب فرمائے وقت کے ضائع کرنے سے بچائے ہمیں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے دعاؤں کی توفیق سے نوازے اور خاص طور سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو فلسطین میں ہیں جو شام عراق اور مصر میں ہیں جو دنیا کی دوسری جگہوں پر ہیں خود اس ملک میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا انسانیت جہاں کہیں بھی مظلوم ہے اس کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس مہینے کو ہم مجاہدے کا مہینہ بنائیں اسی میں غزوہ بدر ہوئی اسی میں مکہ فتح ہوا مسلمانوں نے روزہ رکھ کر دن کو سستی اور آرام کے لیے اور رات کو کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمیشہ روزے کے ساتھ مجاہدہ کیا تھا جہاد کیا تھا آج ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت سے کام لیں اور خوب اپنے آپ کو تیار کریں طویل نمازیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ اپنی رکاتوں کو طویل کریں کم سے کم وقت بازار کے لیے نکالیں اور اپنے کاموں کے لیے نکالیں مسجد میں گزارا ہوا وقت وہ برکت لائے گا کہ جو ہم اپنے دکانوں کو نہیں دے سکیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ان اس برکت کے ذریعے سے روزی عنایت فرمائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یقین پیدا کریں جو ایمان کا خلاصہ اور اس کا عطر ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال کی توفیق سے نوازے وہ آخردعوانہ الحمد للہ رحم العالمین